نبی اللہ حابی نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت الحمد عز آج دجٹ سابقہ ہفتے سے باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن اس میں مفتی صاحب کی فزیکل شرکت جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آج سے ہو رہی ہے اور اب کنٹینیو مفتی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے حسب معمول آپ کے سوالات ہوں گے آپ کے واٹس اپ پیغامات ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ٹیکسٹ کے ذریعے آنے والے سوالات سوشل میڈیا کے پیجز پہ آنے والے سوالات کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ایک خاص دائرے میں ہونے چاہئیں یعنی مالی لین دین کاروبار اور تجارت ملازمت اس طریقے کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کے اشکالات ہیں آپ کے سوالات ہیں آپ کو کوئی الجھن ہے تو آپ کال کیجئے آپ واٹس اپ کیجئے آپ ٹیکسٹ میسیجز, کی, میسیجز کیجیے ان شاء اللہ ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل بھی کیا جائے گا مفتی صاحب کی طرف بڑھایا بھی جائے گا اور انشاءاللہ شاء از مفتی صاحب شریعت اسلامیہ نے جو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے وہ ان شاء پیش کریں گے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ تعالی ہمیں تجارت کے بھی مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے صلی صل اللہ علیکم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ رب العزت تم پر رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ایک وقفے کے بعد ایک اسپیس آیا کہ مدنی چینل کا مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت آپ کنٹینیو دیکھ رہے تھے لیکن لاسٹ ایئر نومبر میں ایک اسپیس آیا جولائی دو سترہ تک کہ اس میں یہ احکام تجارت مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکا اب الحمدللہ للہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے تو میں مفتی صاحب کی طرف تو بڑھ رہا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر اس سوال کی ساتھ بڑھ رہا ہوں مفتی صاحب کی طرف تو مختلف مطلب تجارت کے مسائل کے ساتھ خاص ہے یہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت اور آپ ایک اپنی لگن جذبے کے تحت کرتے ہیں لیکن تجارت کے جو مسائل ہیں شریعت میں جو عطا فرمائے قرآن و حدیث میں جو آئے ہیں ان کے سیکھنے کے کیا فوائد کیا برکات ہیں ان کو سیکھ کر جب ہم تجارت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اگر یہ نہیں سیکھے جاتے تو تجارت پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں خوش آمدین بھی, بھی کرتے ہیں آپ الحمد للہ مین شریف سے بھی ہو کر آئے عمرہ شریف کیا ہے رمضان شریف میں وہی وہ تھے تو وہاں کے بھی اگر کچھ جذبات کچھ کیفیات ہوں تو وہ بھی شیئر کیجیے الحمد للہ ایک نئے سیٹ پر ہم نے سلسلہ شروع کیا میرا خیال میں نے اتنے سارے سوالات رکھ دیے کچھ الحمد للہ اب سلیم اماں بادو فاروز بلّہ شعیطیم بسم اللہ فہیم واقعی بہت ہی خوبصورت اور جازب نظر سیٹ ہے ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ مبارک بات کی مستحق ہے کہ بالکل ایک اجلا اجلا سیٹ انہوں کچھ جو ہے وہ فزیکل چیزیں بھی رکھی ہیں ترازو بھی رکھا ہے کہ تجارت کے اندر تولنے کی بڑی اہمیت ہے وزن کی بڑی اہمیت ہے جی قرآن مجید فقان حمید نے اس حوالے سے خاص تاکید فرمائی ہے ہرمین طیبین سے جو آتا ہے نا اس کے دو انداز ہوتے ہیں جب وہ وہاں جاتا ہے تو سوچتا ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا میں کہاں آ گیا چٹکی بھر کے دیکھوں میں کہاں آ گیا اور جب وہاں سے آ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا وہاں گیا ہوا تھا بس وہ یادیں ہیں اللہ تعالیٰ بار بار حضرت نصیب فرمائی آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جو مدعا آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آخر تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری کیوں ہے جی اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا جی بالکل ہے صحیح کہ تلاوت قرآن کرنا نماز پڑھنا اسکار کرنا جو عبادات ہیں جی آ، وہ تو ایک کرتا ہی ہے لیکن جی تجارت کیوں یہاں پہ ایک بات جیسے تجارت ہے نا یہ تو ایک دنیاوی معاملہ شمار کیا جاتا ہے یہ پہلو ہے یہ پہلو جی دیکھ تو فرق یوں واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام نے جو علم دین کی اہمیت بیان کی ہے اور دین سیکھنا جو فرض قرار دیا ہے جی اس میں ایک تقسیم مندی کی ہے کہ جو بندہ جس شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھتا ہو جی اس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہوں گے ٹھیک عبادات کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے ٹھیک عبادات کا جو معاملہ ہے ہر مسلمان پر جو ہے وہ عبادات لازم ہے ٹھیک یعنی بال... بالغ ہوا ٹھیک نماز فرض ہے روزہ فرض ہے مال موجود ہے تو زکوٰۃ فرض ہے اور مال موجود ہے حج کی استطاعت ہے تو حج فرض ہے تو عبادات کا جو معاملہ ہے وہ ہر مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک لیکن جو دیگر مسائل ہیں وہ حسب شعبہ حسب تعلق اور حسب مصروفیات رکھے گئے ہیں ٹھیک مثال کے طور پر ایک آدمی کمارا ہے ٹھیک اور اس کی شادی کی کوئی جو نا وہ ترکیب نہیں ہے کرنا نہیں چاہتا ایک مثال ہے کرنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے ابھی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کرنا بھی نہیں چاہ رہا صحیح تو اس پر شادی کے مسائل سکنا فرق نہیں ہوگا بالکل ٹھیک شادی ہو گئی تو اب جراغانہ کیفیت ہوگی بچے ہو گئے اب بچوں کو کیسے جو ہے وہ تربیت کرے تربیت گھر کو کیسے چلائے بہتر انداز میں تو یوں بندہ جس فیلڈ میں بھی قدم رکھے گا وہ شترے بے مہار نہیں ہے ہر فیلڈ کے اندر اسے شریعت مطالعہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا شریعت مطالعہ کی جو تعلیمات ہیں حلال و حرام کے تعلق سے اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہو سکتا اب تجارت کا جو معاملہ ہے تجارت چونکہ ذریعہ آمدنی ہے صحیح اور ہر شخص اپنے حسب منشا اور حسب توفیق اپنی تجارت تک محدود رہتا ہے ٹھیک ہے یوں کہہ لیجئے میں مختلف زاویے سے کلام کرنے جا رہا ہوں جی کہ جس کی تجارت کا زاویہ جتنا وسیع ہوگا ٹھیک ہے مسائل سیکھنے کی اہمیت اتنی ہی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے یعنی اگر کاروبار چھوٹا ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بڑا ہوتا جائے گا تو بڑھتی جائے گی مسائل سیکھنے کی جو اہمیت ہے جی اور بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی گاؤں کے اندر جی ایک کسان رہتا ہے ٹھیک دو چار اس کے پاس بکریاں ہیں ٹھیک ان کا وہ دودھ استعمال کرتا ہے ٹھیک تھوڑی سی زمین ہے صرف اپنے گزارے کے لیے تھوڑے سے بیج ڈالتا ہے کچھ بیج رکھ لیتا ہے اگلے سال کے لیے ٹھیک اور کچھ جو فصل آتی ہے وہ گھر میں استعمال کر لیتا ہے صحیح ذریعہ آمدنی اس کا بھی ہے ٹھیک لیکن تجارت نہیں کر رہا ہے ہے تو ذریعہ آمدنی دو چار بکریاں وراثت میں ملی تھیں وہی بڑھتی گئی ہیں جی ٹھیک نہ یہ فروخت کر رہا ہے ان کو جی نہ ایسا اناج خریدنا پڑتا ہے نہ اناج بیچنا پڑتا ہے ذریعہ آمدنی اس کا بھی ہے لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے لین دین نہیں ہے تو اب جو تجارت کے وسیع احکام ہے جی اس شخص کے لیے سیکھنا فرض نہیں ہوگا ٹھیک جی ہے اب جس کا کام جتنا بڑھتا چلا جائے گا جی مطلب ایک وہ شخص ہے کہ جو بکریاں خریدتا بھی ہے بیچتا بھی ہے تو پھر خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا ضروری ہوگا ایک وہ شخص ہے کہ جو بکریاں جب لیتا اور دیتا ہے دیگر لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے ٹھیک ہے پارٹنرشپ کر لیتا ہے اسی طریقے سے کھیتی باڑی میں بھی کسی کو ساتھ ملا لیتا ہے صحیح تو بٹائی کے مسائل شرکت کے مسائل یہ متوجہ ہوں گے ٹھیک ایک شخص سے اس کا کاروبار بڑھتا ہے وہ ملازمین کو رکھ لیتا ہے تو کسی کو ملازم رکھنا بھی لین دین کا ایک شعبہ ہے اب اس کے جو مسائل ہیں وہ متوجہ ہوں گے کوئی کمپنی بنا لیتا ہے انڈسٹری بنا لیتا ہے کارپوریٹ لیول پر آ جاتا ہے تو جتنی زیادہ کاروبار میں وسعت ہوتی جائے گی لین دین بڑھتا چلا جائے گا ڈیلنگ بڑھتی چلی جائے گی ہر ڈیلنگ محتاج ہے صحیح یا غلط کہلانے کی ٹھیک کوئی بھی ڈیل کی ہے جو بھی معاملہ کیا شریعت اعتبار سے تو وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی ٹھیک ہے صحیح ہونے کے لیے بھی علم ضروری ہے ٹھیک ہے اور غلط کی پہچان کے لیے بھی علم ضروری ہے علم ہوگا تو ہی پتا چلے گا علم ہوگا تو پتا چلے گا ٹھیک تو غلطی سے بچنے کے لیے بھی علم ضروری ہے اور صحیح کی ادائیگی کے لیے بھی علم ضروری ہے تو یوں ایک مسلمان تاجر کسی طور پر بھی جی بے نیاز نہیں ہو سکتا دینی مسائل کو جاننے سے دینی مسائل کا جاننا حسب کاروبار کی وسعت چولی دامن کا ساتھ ہے لازم ہے ہر تاجر پر کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے اب ہر تاجر جو ہے وہ ایک جیسی تجارت نہیں کرتا صحیح یعنی ایک تاجر وہ ہے جو دکان ڈال کر بیٹھا ہوا ہے صرف اس کا کام ہے بیچنا اور خریدنا ٹھیک ہے تو اب یہ جو دو چیزیں ہیں بیچنا اور خریدنا جی ان کے مسائل اس کے لیے سیکھنا فرض ہوگا ٹھیک ہے ایک آدمی وہ ہے جو انویسٹروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے لوگوں کو پیسے <coughs> لوگوں کے پیسے ملاتا ہے شرکت کرتا ہے اور خریدتا اور بیچتا بھی ہے اب ایک چیز مزید ایڈ ہو گئی ہے دو چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جن کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا یعنی دو چیپٹر ایسے ہو گئے ہیں جن کے حوالے سے مسائل سیکھنا ضروری ہوگا ڈائمینشن بڑھے گی تو انگل زاویے تجارت کا جو چیپٹر ہے اتنا وسیع اگرچہ کہ نہیں ہے ٹھیک ایک محدود چیپٹر ہے صحیح ہے پورے دین اسلام کی تعلیمات تجارت پہ تھوڑی سما گئی اس کا ایک جز دین اسلام کی تعلیمات کا ایک جز ہے تجارت لیکن تجارت بہرحال ایک وسیع چیپٹر ہے ٹھیک ہے آپ کی بات سے ایک بات یہ میرا سوال کرنے کا ذہن بن رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک چھوٹا تاجر ہے ایک محدود پیمانے پہ تجارت کر رہا ہے ایک بڑا وسیع پیمانے پہ کر رہا ہے یا اس کی ڈائمنشنز زیادہ ہے جی تو اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے اور اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تجارت کے مسائل سیکھنے سے کیونکہ آپ مدنی چینل پر بھی یہی سلسلہ کرتے ہیں اور دارالفطۂ اہل سنت میں بھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی کثرت کے ساتھ جو ہے کاروباری حضرت آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تجارتی مسائل پوچھنے کے حوالے سے تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ مطلب چھوٹے تاجے جو ہوتے ہیں ایک چھوٹی کیٹیگری پہ یا ایک خاص نوعیت کی تجارت کرنے والے افراد جو ہیں وہ زیادہ رجوع کرتے ہیں یا جن کی ڈائمنشن زیادہ ہوتی ہیں جن کا کاروبار زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے آپ نے کیا محسوس کیا اگر ایسے کچھ دیکھیں میں کروڑوں عوام میں سے ایک فرد ہوں ٹھیک ہے تو है. میں پورے معاشرے پر تو کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے معاشرہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا لیکن اتنا ضرور احساس ہوتا ہے کہ اس شعبے کے حوالے سے لوگوں کی جو عدم توجہ ہے وہ زیادہ ہے یعنی جو ایک دینی شعور ہے وہ کم ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اور اس میں باریکیاں نہیں ہیں تو بہت ساری غلطیاں بھی کر رہے ہوتے اور ہیں نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں ہم تو ایسا بھی ہوتا ہے بالکل بات تو چوک جاتے ہیں اچھا ہم سودی معاملہ کر رہے تھے مطلب سود سے ان کو نفرت ہوتی ہے لیکن چونکہ پتا نہیں ہوتا جب انہیں پتا چلتا ہے کہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے یہ خالصتاً سود ہے تو واقعتا ایسے لوگ بھی ہیں جو کپ کپا جاتے ہیں لرز اٹھتے ہیں طائب ہوتے ہیں علم دین اگر ہوتا تو ایسی نوبت نہ آتی ٹھیک لیکن یہ بھی ایک اللہ سبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جب پتہ چلا تو فوراً طائب ہوئے اور روک تھام کی ورنہ ایک ایسا لوگ بھی ہیں اس کان سنتے ہیں اس کام نکال دیتے ہیں ٹھیک کو شور ہی نہیں ہوتا انہیں اللہ رب العزت ہمیں تجارتی مسائل سیکھنے کی توفیق مختلف جیسے اکثریت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک عمر پہ آنے کے بعد تو شاید ہر مسلمان ہی بالخصوص مرد اسلام بھائی جو ہیں تو یہ تو کاروبار سے یا لین دین کے معاملے سے آمدنی کے معاملے سے کسی نہ کسی طریقے سے دو چار ہوتے ہی ہیں تو اس حوالے سے ان کو مسائل سیکھنا زیادہ ضروری ہے اس کی لیے تک دو کرنا اور میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ عبد بھائی ہمارے رکنشور ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات شاعر فرمائی کہ تاجروں کے لیے تو یہ سلسلہ ایک نعمت سے کم نہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے یہ مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کال کریں گے اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کی کال کو موقع مل گیا اور سوال جو ہے مفتی صاحب کو پیش کر دیا گیا تو ان شاء بنیادی شرعی معلومات جو ہوگی وہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی اور مزید اگر درکار ہوگی تو پھر آپ کو ویسے بھی بتا دیا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے آگے باہر ان سب کی طرف بڑھیں مدن چینل کے ناظرین کے بیچ میں میں حائل نہیں ہوگا اور کال لیتے ہیں جی پہلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سلسلہ احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک بزنس دو لوگ اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں جس میں دو بزنس होते ہوتے ہیں جس میں ایک بندے کی انویسٹمنٹ جو ہے ایک لاکھ روپے ہے اور دوسرے بندے کی انویسٹمنٹ پچاس ہزار روپے ہے دوسرا بندہ جس کی انویسٹمنٹ پچاس ہزار روپے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری مارکیٹ میں کٹ زیادہ ہے میرے نام سے ہماری فرم بہت جلدی کامیاب ہوگی چونکہ اس کے کانٹریکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جو نفع ہوگا وہ ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا اس بارے میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں دونوں کے پیسے ایک کے پیسے ایک کے پیسے ایک کے جی ایک کے پچاس ہزار روپے دوسرے کی جو ہے وہ گڈ ویل ہے اس بیس پہ وہ پارٹنرشپ یا تجارت ہونے جا رہی ہے ہاں دونوں کے پیسے دونوں کے پیسے انویسٹمنٹ موڈ کے اندر دو ہی طریقے ہیں جی جب آپ کسی کو ساتھ ملا کر کام کرتے ہیں تو دو ہی طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک کا پیسہ ہو دوسرے کی محنت ہو ٹھیک ہے اسے مداربت کہتے ہیں ٹھیک ہے یا سلیپنگ پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے پیسے ہوں اگرچہ تو وہ کم زیادہ ہوں ٹھیک ہے ریشو میں فرق ہو ریشو میں فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس کو شرکت ہی کہا جائے گا ٹھیک ہے یعنی اب اس کے جو مسائل ہیں وہ شرکت کے باب میں ہوں گے شمار ہوں گے اور شرکت کے جو اصول ضوابط ہیں وہ سیکھنے پڑیں گے ٹھیک داولفہ سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر تجارت کورس کا ایک فولڈر ہے ٹھیک غالباً دو ہزار دس میں تجارت کورس کے نام سے کورس ہوا تھا اس میں بارہ یا پندرہ موجود ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کا دو گھنٹے کے لیکچر ہیں تو جو بیسک چیزیں ہیں تجارت کی وہ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں ठीक. شرکت کے حوالے سے بھی ایک لیکچر ہے میرا ہی لیکچر اس میں آ, تو اس میں شرکت کی جو بنیادی بیسکس ہیں بنیادی معلومات ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں تو دو زابطے میں یہ عرض کرتا ہوں ठीक. ایک زابطہ تو یہ ہے کہ جب دو افراد مل کر اپنے پیسے ملائیں گے جنہیں کیپٹل کہا جاتا ہے اس کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو کیپٹل کے حساب سے نقصان ہوگا دونوں کو دونوں کا کیپٹل کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن نقصان اگر ہوتا ہے تو کیپٹل کے حساب سے نقصان ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ضابطہ ہے ٹھیک ہے نقصان کے حوالے سے مطلب یہ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ نفع کی مقدار کیپٹل کے حساب سے رکھنا ضروری نہیں ہے ٹھیک جس کے کم پیسے ہیں وہ زیادہ نفع رکھ سکتا ہے ٹھیک جس کے زیادہ پیسے ہیں اس کا کم نفع رکھا جا سکتا ہے ایک صورت ایسی ہے کہ جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے ٹھیک مثال کے طور پر ایک کے پچاس ہزار روپے ہیں اور ایک کے ایک لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے نفا انہوں نے رکھ لیا برابر برابر صحیح اور پچاس ہزار والا کام ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے کم رقم والا اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو اس کے کیپٹل سے زیادہ نفع نہیں دیا جائے گا ٹھیک اگر کم نفے والا کام کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سلیپنگ پارٹنر بن گیا اور اس میں بھی سلیپنگ پارٹنر کی گنجائش ہوتی ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ دونوں پیسے لانے کے بعد دونوں کام کریں یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کم پیسے والا کام کر رہا ہے فیلڈ میں اگر چیک وہ کم کام کرتا ہے ایکٹیو ہے تھوڑا بہت ایکٹیو ہے اگر چیک تھوڑا بہت ایکٹیو ہونا اس کا ضروری ہے تو وہ اپنے کیپیٹل سے زیادہ نفع رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میرا نفع ہوگا نبے فیصد ٹھیک ہے اور اگرچہ کہ تم نے ایک لاکھ روپیہ ملایا ہے ٹھیک تمہارا نفع ہوگا دس فیصد ٹھیک ہے اس کی گنجائش موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دو ضابطے میں نے ارض کیے ہیں جن دو ضابطوں سے امید ہے کہ جو ہمارے ساحل محترم نے سوال کیا تھا ان کی تشفیف ہو گئی ہوگی ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھیں جی اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مولا مصطفیٰ اتاری گریس سے عرض کر ہوں مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ دو اسلائی بھائی ہیں جو گوشت کے کاروبار سے دونوں جو ہے وہ پرافٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک جو ہے وہ گوشت کا کام جانتا ہے مثلا جانور خریدنا اور اس کو صبح کر کے گوشت وغیرہ بنانے کا کام جانتا ہے دوسرا جو ہے اس کے وہ طلاقات ہیں اس کے پاس گوشت کے گھاٹ وغیرہ ہیں تو سوچنا یہ ہے کہ دونوں اگر وہ اس سے منافع حاصل کریں تو کس طرح کریں دونوں کو برابر اخراجات کرنا پڑیں گے یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جس کے گھاٹ ہیں وہ دوسرے سائیں بھائی کو پیسے دے اور وہ جانور خرید کر اس کو زباہ کر کے اس کو فروخت کرے اور دونوں اس میں سے پرافٹ جو ہے وہ آدھا آدھا کر سکتے ہیں یا نہیں شراکت انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں دیکھیے یہاں پر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہو ٹھیک ہے کیونکہ مداربت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر گھر بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے فارغ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ورکر ہے اس نے کاروبار لے کر چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی صورت میں یہ نہیں ہے دونوں کے پاس دو ہنر ہیں ٹھیک ہے اور دونوں فیلڈ جدا نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے لا محلہ دونوں کو فیل میں رہنا پڑے گا ٹھیک ہے میں رہنا پڑے گا تو مداربت تو نہیں ہو پائے گی صحیح اب یہ شرکت کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہو <coughs> کہ جتنے پیسوں سے کام چل سکتا ہے صحیح دونوں جو ہے مجموعی طور پر اتنے پیسے جمع کر لیں ٹھیک ہے جو پچھلے مسئلے کے اندر میں جواب دیا ہے کہ دو شریکوں کا کیپیٹل ایک ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اصول یہاں بھی لاگو ہوگا جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے اعتبار سے وہ شامل ہو جائے ٹھیک اور دونوں جو ہے وہ نفے کا ریشو بھی طے کر لیں اب کام کیسے ہوگا کام ایسے ہوگا کہ جب یہ جانور خریدیں گے تو جانور کا خریدنا جو ہے تجارت ہوگی صحیح جانور خریدا اس پہ پھر محنت کی سے زبا کیا اسے پارسل کیا اس کو دکان میں رکھا سپلائی کیا <تصفح> تو اب جو ایکسپنسز آئیں گے اس کو ہٹا کر جو بچے گا وہ نفا کہلائے گا بالکل اس طریقے سے جو ہے یہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور شرکت جو ہے شرکت کے بڑے فضائل آئے روایتوں میں جی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ اسات اسلام نے شاسترمایا میںف مرض کر رہا ہوں جی کہ اللہ تبارک و تعالی دو شریکوں میں تیسرا ہوتا ہے اللہ جب تک کہ وہ خیانت نہ کریں یعنی خلاف شرح کام نہ کریں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مدد برکت اور ایانت شامل رہتی ہے دو جی شریکوں کے ساتھ جب, جب تک کہ وہ راسداری کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے رہیں ایک اور عزی سے بات میرے ذہن میں آئی رضط عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ زینب بنتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لے کر حاضر ہوئی بچوں سے تو آپ علی سات السلام کو بہت پیار ہوتا تھا جی آپ نے شبقتوں سے نوازا سر پر ہاتھ پھیرا برکت کی دعا فرمائی اجابت کا سہرایت عنایت کا, جوڑ. کا جوڑا دعا بن کے نکلی دعا دلہن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام کی دعا ہے رد تھوڑے جائے گی برکت کی دعا دے دی گئی انہیں <خص> حضرت عبداللہ بن ہیشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن اشام ردی اللہ تعالیٰ جب تجارت کے لیے نکلتے تو بڑے بڑے جلیل القدر صاحبہ جن میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا وہ ان سے درخواست کرتے کہ اپنے کاروبار کے ساتھ ہمارا پیسہ بھی شامل کر لیں کیا بات ہے وہ یوں ہوتا ہوگا کہ نکلے ایک ڈیل کی اور واپس آ گئے شام کو حساب ہو گیا دی دی کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے اللہ ہمارا پیسہ بھی شامل کر لیں شرکت کی صورت دل ہوا دل کرتی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ بسا اوقات نفع اتنا زیادہ ہوتا کہ پورا پورا اونٹ نفے میں آ جاتا اللہ ایک ہی ای ڈیل میں ایک ہی ای ڈیل میں تو یوں شرکت کے تعلق سے شرکت کا, کا جواب شرکت کی اہمیت شرکت کرتے کا نو دو افراد <تصفح> کو کا مل کر کام کرنا وہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور کسی کا اس میں کلام بھی نہیں ہے میں تو ویسے ہی تفنن تفنظ کیا ہے البتہ برکت کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے جو دوسری روایت میں نرس کی اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ شریک جب دیانت داری کے ساتھ اپنا معاملہ انجام دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی برکت شامل ہوتی ہے یہ تو خصوصیت تھی ان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص انہیں دعا دی لیکن جو لوگ شرکت آسن انداز میں کرتے ہیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں ان کے کام میں بھی برکت عطا کر دی جاتی ہے مسلمانوں میں ایک تعداد میں پہلو پایا جاتا ہے کہ جب کوئی نیا کاروبار یا کام کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے یا مشائق سے یا خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے جا کے عرض کرتے ہیں دعائیں لیتے ہیں تو وہ بھی اس سے ثبوت بنے گا دعائیں لینا جو ہے بلا شبہ سعادت کی بات ہے بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے یعنی وہ محتاج سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں وہ اپنے آپ کو آرضی پر پیش کرتا ہے آرضی پر پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں دعائیں لے کر پھر اس کا آغاز کروں اور واقعات جب دعائیں ساتھ ہوتی ہیں نا जी. تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہے ہیں میرے مشکل, مشکل کام پتہ نہیں چلتا کیسے ہو رہے ہیں جی اب آپ نے پتہ نہیں کس انداز میں بات چھیڑ دیے کافی عرصے کے بعد ہمارا سلسلہ جی شروع ہو رہا تھا تو میں نے آج کافی کوشش کی کہ امیر خدمت کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعائیں لوں عرب کروں کہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں خیر میری حاضری نہیں ہو پائی دعاؤں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے ٹھیک تو پھر یہ بھی ہوتا ہے تو بندہ دوسروں سے دعائیں لیتا ہے لیکن جب بندہ کسی کام کا آغاز کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استیانت طلب کرے استعانت کرے مدد طلب کرے برکت طلب کرے مختلف دعائیں آدیش میں آتی ہیں انسان کے طور پر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو آسان فرما دے مکمل فرما دے اور بہت سے دعا ایسی آتی ہیں تو بندہ اپنے کام کے آغاز میں دعا جب کرتا ہے جی تو وہ دعا کرنا بھی ایک سادت مندی ہے یعنی دعا یاد رہنا جی دعا, کرنی جی دعا کرنی دعا کرنی, دعا کرنی جی ہے تو یہ بہت بڑی سادت مندی ہے جی تو جو لوگ اپنے کام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں یقینی طور پر غیبی مدد شامل حال رہتی جی ہے جی اور جواب ہمارا پورا ہوا ہے کا جی کا اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں لیکن میں جو نا اشار کر رہا ہوں اس وقت اثار کی میری نیت ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے کافی عرصے کے بعد آپ کے لنک میں آئے تو ان کی کچھ نہ کچھ بھارت اب جو سیکھی بحث چڑھ دی آپ نے کہ اثار کس کام میں ہو سکتا ہے اور کس کام میں نہیں اللہ تو خیر مجازن آپ نے ذکر کیا ہے جی ورنہ تو میزبان کا جو حصہ ہے وہ ہے وہ ہوتا نہیں ہے ہمارے پروگرام میں ٹھیک ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے ٹھیک عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے سوال کرنا چاہے تو کر لے مناسب اب تو عوام کا ہی ٹھیک ہے کال لے, لے لیتے ہیں جی میں منور ساری کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ گھر جو کرائے پر دیا جاتا ہے تو اس کا ایڈوانس لیا جاتا ہے تو یہ ایڈوانس لینا کیسا اور پھر اس کی رولنگ کرنا کیسا اور اگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ جس سے ہم ایڈوانس لے رہے ہوں سے ہم یہ کہہ دیں کہ دے بھائی جب تک آپ کرایے دار ہیں تو یہ ایڈوانس جو ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کو میں اپنے استعمال میں لوں گا اور اس کا استعمال کروں گا اگر یہ بات کر لی جائے اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہا جائے کہ بھئی اگر آپ مجھے ایڈوانس زیادہ دیں گے تو میں آپ کو کرایے میں کمی کر دوں گا اس لیے کہ مجھے ایڈوانس کی ضرورت ہے اور مجھے آگے پیمنٹ کر لیجیے تو ایسا کرنا کیسا ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی ساتھ غالباً میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی تفصیل اور شرح اور گس کے ساتھ سوال کیوں کیا جا رہا ہے جی اس کا اصل مقصود یہ تھا کہ جو آخری سوال ہے نا جی وہ ان کا مقصود ہے ٹھیک جی ہے تو جو ایڈوانس جی لیا جاتا ہے کرایہ جی داری کے عمل میں بظاہر تو وہ زر ضمانت ہوتا ہے ٹھیک جی ہے کہ پتہ چلے کہ جناب راتوں رات کرایہ دار سامان شفٹ کر کے فرار ہو چکا ہے ٹھیک جی جی ہے یا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے جو پیسے ہیں اس سے ریکوری کی جا سکے ٹھیک ہے زر ضمانت جو ہے ضمانت کے طور پر ہوتا ہے جی ضمانت کے طور پر ہوتے ہیں پیسے زر ضمانت جو ہے جی اس کا حکم تو کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن فکاہا نے اس پر امانت کا حکم نہیں لگایا ٹھیک ہے بلکہ جو ایڈوانس کی رقم ہے اسے قرض قرار دیا ہے ٹھیک ہے قرض جو ہے جب بھی کسی سے لیا جاتا ہے تو وہ شوکیس میں سجانے کے لیے نہیں لیا جاتا قرض ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے لیا جاتا ہے ٹھیک تو ایڈوانس کی رقم پر حکمن قرض کا حکم ہوتا ہے ٹھیک ایڈوانس جو ہے یہ قرض ہے ایڈوانس جو ہے وہ قرض ہے ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ قرض کو سامنے رکھ کر ہی اس کے احکامات جاری ہوتے ہیں مثال کے طور پر زکات ہے ٹھیک ہے تو یہ رقم تو اس کی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نہ یہ رہن کے طور پر رکھی گئی ہے ٹھیک ہے مالک تو ہے نہیں کیونکہ جو رقم رہن میں ہو اس پر زکات نہیں ہوتی ٹھیک تو جو کرایہ دار ہے وہ اس رقم کی زکات نکالتا ہے جو رقم ایڈوانس میں رکھی گئی ہے کرایہ دار کی رقم ہے وہ اس پہ ایڈوانس نکالتا ہے اس کو طور پر شمار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو رقم قرض کے طور پر لے جائے جو بھی لینے والا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالی کے مکان جو ہے ایڈوانس کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی رولنگ میں رکھ سکتا ہے صحیح یہ تو تھا سوال کے پہلے حصے کا جواب اب دوسرا حصہ کہ یہ آفر کرنا کہ مجھے قرض زیادہ دو ٹھیک ہے میں کرایہ کم کر دوں گا ٹھیک ہے کوئی بھی صاحب عقل یہ نہیں کہے گا کہ کرائے کی جو کمی ہے جی یہ کسی اخلاقی معاہدے کا حصہ ہے کسی احسان کے بدلے میں ہے کوئی رشتہ داری کے بدلے میں ہے تو دوستی کے بدلے میں ہے جب سامنے والا چیک چیک کر اعلانیاں صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے دو میں کرایہ کم کروں گا تھی تھی تو لامحال ہر ایک پر یہ بات واضح ہے کہ وہ قرض کی بنیاد پر کرایہ کم کر رہا ہے تو وہ جو حدیث پاک ہے اس کا انتباق یہاں بڑا واضح ہے کہ کلو کردن جرہ امن فیطن فاوریبا کہ ہر وہ قرض جس پر نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے تو یہ بات مشروط کرنا کہ جناب ایڈوانس بڑھا دو کرایہ کم کر دیں گے اس معاملے کو سود کی طرف لے جاتا ہے اور اب جو کرایہ کم کرنا ہے وہ گویا کے قرض دینے والے کو فائدہ پہنچانا ہے یہ سودا بھی سودی سودا بن جاتا ہے اب بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کہاں سے سودا آ گیا اور یہ قرض نہیں اور یہ نہیں اور وہ نہیں ہے اب اس اعتراض کا کوئی سرپاؤ نہیں ہے صورت تو بڑی واضح ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے سرحد کر رہا ہے بڑی واضح ہے اور مارکیٹ پریکٹس کیا ہے علماء پر یہ بات لازم ہے کہ لوگوں کا عرف دیکھ کر پھر حکم بیان کرے مارکیٹ پریکٹس کیا ہے مارکیٹ میں تو لوگ آفرے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دس لاکھ دے دو مفت دے دوں گا یعنی بالکل ہمارے پاس کوئی ایک دو نہیں درجنوں لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں اور پنجاب میں سلسلہ زیادہ ہے کہ مفت گھر کرائے پر دینے کی پریکٹس بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کیوں مفت دے رہا ہے جناب وہ اس لیے کہ عام ایڈوانس تھا پچاس ہزار ایک لاکھ روپے اس نے دیا لاکھ پانچ سال کے لیے دے دیا تو جناب گھر دے دیا اس کو یہ کیا ہے قرض کے بدلے میں نفع ہے ایسا معاملہ سودی معاملہ ہو جاتا ہے البتہ جی جتنا مارکیٹ میں رائج ہے جیسا کے طور پر کسی مارکیٹ میں پچاس ہزار ایڈوانس رائج ہے اب اتنا ہی ایڈوانس لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک اب کرایہ کم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کرایہ کم کیوں کرے گا سوال ہی پتا اتنا کیوں کرے گا کر رہا ہے مثال کے طور پر دوستی کی وجہ سے کر رہا ہے ایک الگ صورت ہے رشتہ داری کی وجہ سے کر رہا ہے الگ صورت ہے بعد وقار بندے کو ترس آ جاتا ہے کہ یار گریب آدمی ہے پہلے نقصان اٹھا چکا ہے ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا کرایہ کم کر دوں ٹھیک تو اگراج جو ہے بنا ملمور ٹھیک مقاصد پر دار ہے اگراز کیا ہیں وہ دیکھی جائیں گے ٹھیک ہے صرف وقت تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا انشاءاللہ شاء اللہ اگلے ہفتے ہی باقی کال دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں آپ کو شامل ہونے کے لیے اگلے ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ اتوار کو کوشش یہی ہوگی اسی وقت میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ سلسلہ ہمارا ہوتا ہے باب مندینہ کراچی کے وقت کے مطابق تو ان شاء اللہ آئندہ ہفتے بھی آئندہ اتوار کے دن بھی یہ لائیو ہوگا مغرب کی نماز کے بعد تو اس میں آپ کی انشاءاللہ شاء بھی شامل کریں گے واٹس بھی شامل کریں گے آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے اور ہماری نیت ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والے آپ کے جو سوالات ہوں ان میں سے بھی منتخب سوالات سلسلے میں شامل کیے جائیں اس کے ساتھ ہی بالکل آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں انشاءاللہ شاء اللہ ازد تیرہ جولائی بروز جمعرات رات, رات سوا دس بجے مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے جو کئی سالوں سے اس سیزن میں ہوتا ہے حج کے سیزن میں ہوتا ہے مفتی صاحب کرتے ہیں شری رہنمائی فراہم کرتے ہیں طریقہ کار بتاتے ہیں کس چیز کا حج پر جانے والوں کا آج حج تربیتی اجتماع بھی ہوا اور اب تسلسل کے ساتھ ہر جمع رات کو انشاءاللہ شاء رات کا مبع سوا دس بجے سلسلہ ہوگا احکام حج مفتی صاحب ہوں گے آپ ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ رسول حجاج کی حرم شریفیں جانے والوں کی مفتی صاحب تربیت بھی فرمائیں گے اور اس میں بھی آپ کے سوالات کا بھی سلسلہ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا ان کچھ اس کی تشہیری سے چلیں گے تو بھی آپ کو پتا چلے گا اور جب سلسلہ ہوگا تو بھی آپ کو پتا چلے گا آپ ہمارے پاس وقت کم تھا جی اللہ نے چاہا تو اسے سلسلہ ہم دو گھنٹے کا کریں تفصیلی سلسلہ ہے وہ تو اور ابھی وقت ہوا ہے مدنی چینل پر مدنی خبروں کا تو چلتے ہیں مدنی خبروں کی طرف اور دیکھتے ہیں مدنی خبریں